شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بما اپنے خاندان کے محصوری اور پھر تین سال کا عرصہ وہاں گزارنا بہت مشکل حالات کے اندر اور پھر وہ نکلنے کی جو سبیر اللہ جل شاہ نے بنائی اس سب کا ذکر ہوا اور یہ سن بنتا ہے دس نبوی کا یعنی نبوت کے دس سال تقریباً ہو گئے اس عرصے میں یہ جو نبوت کا دسواں سال ہے جس میں آپ کی عمر مبارک پچاس برس ہو چکی ہے اس کو عام الحزن کہتے ہیں عام کہتے ہیں سال کو اور حزن کہتے ہیں دکھ کو کہ یہ آپ کے لیے دکھ کا سال تھا اور دکھ کا سال اس لیے تھا کہ اس سال آپ کے لیے تسلی کا باعث آپ پر انتہائی مہربان و شفیق اور آپ پر ایک شجر سایہ دار کی طرح اپنا سایہ کیے ہوئے جو چچا ابو طالب تھے تو ان کا انتقال ہوا اور آپ کی غم گسار رفیق حیات حضرت خدیز القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا یہ دونوں انتقال آگے پیچھے ہوئے ہیں اور کس کا پہلے ہوا ہے کس کا بعد میں ہوا اور درمیانی مدت کتنی تھی اس میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت خدیجہ کا ہوا ہے اور اس کے پینتیس دن کے بعد جناب ابو طالب کا ہوا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے ابو طالب کا ہوا ہے اور ان کے تین دن کے بعد خدیج القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہے بعض کہتے ہیں پانچ دن کے بعد ہوا ہے تو بہرال یعنی یہ بظاہر ایسے ہے کہ یہ دونوں انتقال ایک ہی مہینے میں ایک مہینے کے اندر ہی ہوئے ہیں اور آگے پیچھے ہوئے ہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سے حضرت ابو طالب کی عمر اصل میں تو دونوں کو یہ جو شعب ابی طالب کی محصوری تھی اور اس کی مشکلات تھی ابو طالب جب شیب ابی طالب سے نکلے تو ان کی عمر پچاسی برس تھی تو پچاسی برس کے بوڑھے کے لیے وہ وہ تکلیفیں برداشت کرنا جو وہاں پر تین سال کا عرصہ تھا یقیناً سخت تھا اسی لیے بیشتر سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے کہ اس کے نکلنے کے چند دن بعد ہی آپ ان کا انتقال ہوا ہے ان کے انتقال کا منظر اس لحاظ سے بڑا دردناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ان کا آخری وقت ہے تو آپ تشریف لائے اور چچا کے سنہانے بیٹھے لیکن وہاں پر ابو طالب کی بدقسمتی کہیں یا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ ابو جہل پہلے سے بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری وقت دیکھتے ہوئے کہا کہ چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں قیامت کے دن میرے ہاتھ میں اپنے کلمے کی حجت دے دیں تاکہ میں آپ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں آپ کی میں سفارش کروں اللہ تعالیٰ سے کلمہ ایک دفعہ پڑھ لے میرے ساتھ تو ابو چہل کہنے لگا کہ ابو طالب کیا مرتے ہوئے اپنے باپ عبد المتلف کے دین کو چھوڑ دو گے اور بعد سے پتہ چلتا ہے کہا کہ تمہیں لوگ کہیں گے کہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ تم آگ سے ڈر گئے جہنم کی آگ سے خوف زدہ ہو گئے تو یہ ڈرنے کا لفظ تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اربوں کی لغت میں ہی نہیں تھا اور ان کے ہاں غیرت اور شجاعت بہادری یہ ایسی چیز تھی کہ بہت بڑی بھی تھی اعتدال سے بھی زیادہ بڑی بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پیش کر رہے ہیں اور ابو جہل جو ہے وہ اس کو باپ دادا کے دین پر کھڑا رہنے کی تلقین کر رہا ہے تو ابو طالب کے آخری الفاظ جو سنے گئے وہ تھے کہ ملتی عبد المطلب کہ میں اپنے باپ عبد المطلب ہی کی ملت کے اوپر دنیا سے جاؤں گا نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر تو آپ کے لیے یہ دوسرا صدمہ دو صدمے بیک وقت تھے ایک صدمہ ابو طالب کی رحلت کا ان کی وفات کا دوسرا صدمہ ان کا بغیر کلمے سے دنیا سے جانے کا اور آپ اتنے دل گرفتہ ہوئے اس قدر مغموم ہوئے کہ اللہ جل شاہ نے جبر امین کو بھیجا اور وہ آیتیں نازل ہوئیں <تصفح> ان نقل تح من احببتا ولاکن اللہ یہ من مین میرے حبیب یہ ہدایت کی نعمت جو ہے یہ آپ کے چاہنے سے نہیں ملے گی یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کس کو دیتے بلاکن اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھے کہ فرما ان لا عت آپ نہیں ہدایت دے سکتے من احببتا جس کو آپ چاہیں ولاکن اللہ یہ شاہ جس کو اللہ چاہے گا اس کو اللہ جل شاہ ہدایت دیں گے تو ان کی میں نے پہلے وجہ بتائی آپ کو کہ اللہ جل شاہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہربانی اور احسان کرنے کے لیے یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ وہ چونکہ میرے رشتے دار ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ مہربانی اور سلوک کرتا ہوں یا وہ میرا خون ہے یا وہ میرا قبیلہ ہے یا وہ میری نسل ہے یہ وجہ کافی نہیں اللہ چاہتے کہ جو حضور کے ساتھ تعلق رکھے تو سب سے اہم جہد اس کی یہ کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے ان کو اللہ کا رسول سمجھے سب سے پہلے یہ نہیں کہ چونکہ وہ بھی عرب ہیں ہم بھی عرب ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں یا وہ بھی قریشی ہیں ہم بھی قریشی ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں یا وہ میرے چچا ہیں یا میرے بھتیجے ہیں یا میرے بھائی ہیں یہ جہت کافی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے کی اور محبت کرنے کی بلکہ آپ كا جو آپ كى جو اصل تعارف ہے اور آپ کو جو دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں سب سے پہلے یہ ماننا ہوگا کہ وہ اللہ کے بھيجے ہوئے ہیں تب جا کر وہ ایمان اللہ تعالى كے نزديک معتبر ہوگا تو پینتالیس سال کے لگ بھگ کا عرصہ آپ کے آپ کا گزرا ہے اپنے اس شفیق چچا کے ساتھ بہت بڑی مدت ہوتی اور اس کے دوسری جو روایت سیرت نگاروں کی ہے کہ ان کی وفات کے خدیجت القبرا کی وفات بعد میں ہوئی بعضوں کے نزدیک اور خدیجت القبرا کی عمر جو ہے وفات کے وقت میں تقریباً چونسٹھ برس تھی چونسٹھ سے کچھ زیادہ تو پچیس سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرا شادی کے بعد اور تقریباً ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے سارے بیٹے دونوں بیٹے چاروں بیٹیاں چھ بچے آپ کو اللہ جل شاہ نے حضرت خدیجہ القبر رضی اللہ تعالی سے عطا کی اور وہ بڑی آپ کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا اس پر گفتگو ہوتی رہی ہے تو حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی جو مدت ہے پچیس برس کی یہ دونوں سا... یہ دونوں حادثات ہوئے ایک ہی سال میں تقریباً ایک ہی مہینے میں اس لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ یہ دکھ کا سال تھا اس کے بعد اسی سال میں آپ کا وہ مشہور سفر ہوا ہے جس کو سفر طائف کہتے طائف آپ کیوں تشریف لے کر گئے طائف کا انتخاب کیوں کیا طائف کہاں پر ہے طائف کی اہمیت کیا تھی یا طائف میں قبائل کون کون سے تھے یہ ساری وہ چیزیں جس کا آپ کی نبوت کی محنت کی دعوت کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہے طائف مدینہ مکہ مکرمہ سے کوئی پچاس میل کے فاصلے پر ہے اور مکہ مکرمہ کے بالکل برخلاف انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے سرسب پہاڑیاں ہیں موسم بڑا اچھا ہے اور پھلوں کے باغات طائف کے بڑے مشہور ہیں طائف میں جو قبیلہ آباد تھا اس کا نام بنو ثقیف ہے اور طائف کے قریب ایک اور قبیلہ بھی ہے جس کو بنو حوازن کہتے ہیں جن کے ساتھ حنین کی جنگ ہوئی تھی بعد میں آگے فتح مکہ کے بعد اس کا ذکر آئے گا تو یہ جو طائف تھا یہاں جو قبیلہ آباد تھا اس جگہ مکہ کے قریش کی بھی اور ہوازن کی بھی جو دوسرا قبیلہ ان کے قریب تھا یہ سارے لوگ طائف پر ہر وقت قبضے کے موڈ میں رہتے تھے قریش کے جو مالدار لوگ تھے ان کی زمینیں بھی تھے طائف میں ان کے باغات بھی تھے جیسے سرسبز علاقوں میں لوگ اپنے باغات بناتے ہیں یا آج کل جس کو فارم ہاؤسز کہیں تو اس طرح کی چیزیں ان کی وہاں پر تھیں خاص طور پر قبیلہ بنو مخزوم کے کچھ اور قریش کی شاخوں کے طائف میں دو مشہور یا بڑے قبیلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ حوالف کہتے ہیں ان کو یا احلاف, احلاف کہتے ہیں ان کو اور دوسرا جو تھا وہ بنو مالک تھے اچھا میں نے ایک چیز آپ کو پہلے بتائی تھی اور وہ یہاں پر دوبارہ اس لیے بتا دوں کہ بعض سیرت نگاروں کا تو یہ خیال ہے کہ جو معجزہ ہے شق القمر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے جو چاند دو ٹکڑے ہوا جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح احادیث کے اندر بھی موجود ہے وہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہجرت حبشہ سے پہلے ہوا ہے اکثریت سیرت نگاروں کی یہ کہتی ہے کہ یہ ان دونوں وفاتوں یعنی ابو طالب اور حضرت خدیجہ اور طائف کے سفر کے درمیان ہوا یعنی یہ جو اب جس جگہ پر ہم ہیں زمانی اعتبار سے یہ اس وقت کے اندر یہ ہوا ہے کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جب یہ دو اہم لوگ جن کی وجہ سے آپ کو اسباب کے درجے میں بہت تعاون حاصل تھا ان دونوں کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ سے بھی قریش جو تھے وہ ان کا بھی بہت زیادہ لحاظ کرتے تھے ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داریاں تھیں بہت زیادہ قریش کے سرداروں سے جا بجا دوسرا یہ کہ وہ خود بڑی سخی خاتون تھیں وہ بکر صدیق کی طرح اور لوگ ان کی سمجھداری کے ہوشیاری کے پاکیزگی کے اور ممنون احسان تھے لوگ سارے ان کے تو جس آدمی کے احسانات ہوتے ہیں لوگ اس کا لحاظ کرتے ہیں تو خدیجہ کا بھی لحاظ ہوتا تھا ابو طالب کا تو ہوتا ہی ہوتا تھا ان کی عمر کی وجہ سے ان کی سرداری کی وجہ سے تو وہ یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف فرماتے مینا کے آس پاس کسی جگہ تو یہ بڑے بڑے لوگ سارے کے سارے موجود تھے ابو جہل تھا اور ندر ابن حارث تھا اور اسود ابن یغوس تھا یہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود تھے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ فیصلہ کن بات کرنی چاہی اور اپنی طرف سے آپ کو عاجز اور آپ کو بے بس کرنے کی ایک ترکیب نکالی اور کہا کہ چلو محمد اس پر بات ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر نبی ہو اللہ تعالیٰ کے تمہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو تو جب انہوں نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ دیکھو اور جیسے ان لوگوں نے آسمان رات کا وقت تھا چاند کی طرف نگاہ اٹھائی تو چاند دو ٹکڑے پھٹ کے ایک جبل ابو ابھی کبیس کے اوپر کھڑا تھا اور دوسرا ٹکڑا جب جبل کئی کے اوپر یہ دو مکیہ کے اطراف کے جو دو پہاڑ تھے دو ٹکڑے اس کی طرف یوں بیچ میں سے شک ہو کر کھڑے ہوئے تھے یہ لوگ اپنی آنکھیں مل مل کے بار بار دیکھ رہے تھے اس منظر کو کہ آدھا ادھر ہے اور آدھا ادھر ہے اور آپ نے فرمایا کہ اشہدو اشہدو گواہ رہو گواہ رہو کہ تمہارا یہ مطالبہ میں نے اللہ کے حکم سے پورا کر دیا ہے اس پر قرآن کی آیت اتری اقطربت وانشق القمر کے چاند کے قیامت قریب آئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کو سن کر بجائے اس کے کہ اللہ کی اس نشانی کو دیکھ کر وہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان بدبختوں بختوں کے نصیب میں کلمہ نہیں تھا وہ ارو آیتو وہ یقول و مستمر قرآن کہتا ہے کہ میری اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی منہ پھیرا اور کہتے ہیں یہ تو کوئی بہت پکا جادوگر ہے یہ تو کوئی بہت بڑا جادو ہے جو اس نے دکھایا تو اس یہ فرمائشی معجزوں کے اوپر لوگ مان نہیں اس لیے انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اللہ ان کی صداقت کے لیے یہ مواقع ان پر حجت اس طرح ایک ایک کر کے تمام کی تو بعض حضرات کے خیال میں یہ جو واقعہ ہے یہ اس موقع پر پیش آیا طائف جانے سے پہلے بات طائف کی ہو رہی تھی تو طائف جب آپ گئے تو آپ نے وہاں پر طائف میں نے آپ کو بتایا کہ دو قبائل تھے ایک کا نام ایک یعنی یہ ثقیف کی دو شاخیں تھی بنو ثقیف کی ایک کو بنو مالک کہتے ہیں اور ایک کو احلاف کہتے ہیں یہ جو دونوں قبیلے تھے ان کی اسٹریٹجی یہ تھی طائف کو بیرونی حملہ آوروں سے بچانے کی کہ یہ جو بنو مالک تھے انہوں نے اپنے دفاعی معاہدے کیے ہوئے تھے حوازن کے ساتھ حوازن میں نے بتایا ایک اور قبیلہ تھا جو قریب آباد تھا اور یہ جو اخلاف تھے انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا ہوا تھا قریش کے ساتھ اس کا مطلب یہ تھا ہوتا تھا پرانے یہ دیکھیں اوس اور حضرت نے بھی ایسے کیا تھا مدینہ کے اندر یہ اس زمانے کی ایک ترتیب تھی کہ اگر ایک بڑا قبیلہ ہے اور اس کی دو یا تین شاخیں ہیں تو اگر اس کو تین حملہ آوروں سے خوف ہے تین مختلف قبائل کے حملہ آوروں سے خوف ہے تو یہ تینوں شاخیں تینوں سے الگ الگ معاہدے کر لیا کرتی تھی اس طریقے کے ساتھ کسی مشترکہ حملے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری باتوں کا پتا تھا دوسرا جیسا میں نے بتایا کہ طائف بڑی اہم جگہ تھی اس اعتبار سے کہ وہاں قریش کی آمد و رفت بھی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اگر اس کو دعوتی مرکز بنایا جائے یا یہاں پر کچھ لوگ تیار ہو جائیں تو یہ چیز قریش کو دین کی طرف متوجہ کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے تو آپ تشریف لے گئے تو آپ اس شاخ کے پاس گئے ثقیف کی احلاف کے پاس جن کا دفاعی معاہدہ قریش کے ساتھ تھا تو اس کا ایک بہت مشہور سردار تھا اس کے تین بیٹے تھے ایک کا نام آبد یا لیل تھا دوسرے کا نام مسعود تھا تیسرے کا نام حبیب تھا آپ ان تینوں بھائیوں کے پاس یک کے بعد دیگرے گئے لیکن ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی آ, نازیبہ کلمات کے ساتھ انتہائی بے اکرامی کے ساتھ اور انتہائی بدتمیزی اور بدتہذیبی کا معاملہ آپ کے ساتھ کیا آپ نے جب ایک کو کہا کہ مسلمان اسلام پیش کیا تو اس نے کہا کہ خدا نے کیا اپنے کعبے کے پردے پھاڑنے کے لیے تمہیں نبی بنا کے بھیجے مطلب کعبے کا پردہ پھاڑنا کے مطلب ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی توہین نعوذ باللہ دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نبی نہیں ملا تھا کہ تمہیں نبی بنا کے بھیجتے اور تیسرے نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو تم سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے سے ویسے بات نہیں کرنی چاہیے اور اگر تم سچے ہو نبی ہو واقعی تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری تمہارا انکار کر کے میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اس پر انہوں نے بس نہیں کیا آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے تم تینوں نے میری دعوت رد کر دی یہ بات دیکھ رہے گئے ایک کام کرنا کہ تم نے مجھے جو جواب دیا ہے یا میرے ساتھ تم لوگوں نے جو معاملہ کیا ہے اس کو اپنی ذات تک محدود رکھو اس کا افشا نہ کرو اعلان نہ کرو مجھے طائف میں لوگوں سے بات کرنے کا آپ کا مطلب یہ تھا کہ طائف میں یہ تو سردار ہے قبائلی معاشرت ہے اگر یہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ معاملہ کیا تو پھر سارے لوگ اسی معاملے پر اتر آئیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ خبر مکہ مکرمہ جائے کہ آپ کا جو طائف کا سفر تھا وہ اتنا دیکھنے کے اندر یا بظاہر ناکام ہوا ہے لیکن انہوں نے ظاہر بات ہے جو اتنے بد تہذیب لوگ انہوں نے آپ کی یہ بات کہاں رکھنی تھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو بتایا بلکہ انہوں نے ہی شہر کے عباشوں کو اور آوارا لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کو پتھر مارے آپ نے اس سفر میں رفاقت کے لیے اپنے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ کو رکھا تھا جو آپ کے منہ بولے بیٹھے تھے یہ ساتھ تھے حضرت زید نے اس موقع کے اوپر سرفروشی اور جان ساری کی بڑی مثال قائم کی, کی کیونکہ دونوں نہتے تھے پتھر آ رہے تھے اور جو پتھر آتا حضرت زید کبھی آپ کے دائیں ہوتے کبھی آپ کے آگے ہوتے کبھی آپ کے جہاں جس طرف سے پتھر اور وہ یہ پتھر سب سے زیادہ حضرت زید کو لگے تین جگہ سے تو ان کا سر پھٹا اس کی وجہ سے ان پتھروں کی وجہ سے اور سارے لہو لوہان ہو گئے زید ابنہار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پتھر لگے اور آپ کے جسم مبارک کے اندر اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے آپ کے پاؤں کے ساتھ چپک گئے بالکل اس حال میں آپ طائف سے نکلے باہر تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ والوں کی جائیدادیں تھیں طائف کے اندر باغات تھے مکہ کا مشہور سردار ہے ربیا اس کے دو مشہور بیٹے ہیں جن کا ذکر غزۂ بدر میں زیادہ آئے گا ایک کا نام اتبا تھا اور ایک کا نام شیبا تھا اتبا اور شیبا دو مشہور سرداران قریش ہیں جو ربیہ کے بیٹے تھے اس شیبا کا اتبا کا بیٹا جو ہے وہ ولید ولیدی اپنے اتبا اس کا ذکر بھی بدر میں آئے گا ان دونوں کا بھی ایک باغ تھا طائف کے اندر انگوروں کا انگور اور کھجور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا ظاہر بات ہے باغات مرکزی شہر سے تھوڑا سا باہر ہوتے تو آپ یو طائف سے جب باہر نکلے تو وہ باغ نظر آیا تو آپ پناہ لینے کے لیے اس باغ میں چلے گئے تاکہ جو لوگ پیچھے ہیں ان سے جان چھوٹے تو آپ وہاں جا کر بیٹھے باغ میں تو یہ دونوں بھائی جو قریشی تھے مکہ کے تھے اپنے باغ میں آئے ہوئے تھے اس وقت موجود تھے اپنے باغ انہوں نے دور ایک چھپر تھا جس کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرماؤ گے تو ان کا ایک غلام تھا جو عیسائی تھا اداس نام تھا اس کا تو انہوں نے اپنے غلام کو ایک برتن کے اندر خجو انگور کے خوشے ڈال کر دیا کہ کہا کہ جاؤ ان کو کھلا دو تو وہ اداس لے کریا وہ قاب جس کے اندر انگور کے خوشے تھے آپ کے سامنے رکھے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور کی جانب ہاتھ بڑھایا بسم اللہ سن کر ابداس کہنے لگا کہ آپ نے کتنی اچھی بات کہی یہاں تو کوئی نہیں کہتا ہے ایسا یہ کلمہ میں نے آپ کے علاوہ آج تک کسی سے نہیں سنا تو آپ نے کہا کہ تم کہاں کی ہو کس علاقے سے تمہارا تعلق ہے تو اس نے کہا کہ میرا تعلق نینوا سے ہے. نینوا سے آپ نے کہا کہ اچھا تو تم یونس ابن متا کے گاؤں علاقے کے ہو سیدا یونس علیہ السلام کے گاؤں کے تو وہ اور چونکا اس نے کہا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یونس بھی اللہ کے نبی تھے میں بھی اللہ کا نبی ہوں یعنی وہ نبوت میں میرے بھائی تھے اس بات کو سن کر عبداس نے آپ کے سر کو بوسا دیا آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیا آپ کے پاؤں چومے تو وہ دونوں بھائی دیکھ رہے تھے وہاں سے یہ منظر کے جس غلام کو ہم نے انگور دے کر بھیجا ہے وہ تب ان کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہا تو جب واپس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا تم کس طرح کیوں ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے تو اس نے کہا کہ یہ یونس ابن متا کو جانتے تھے اور وہ بھی اللہ کے بہت نیک بندے اور نبی تھے اور یہ بھی اللہ کے نبی ہیں تو یہ سن کر ان دونوں کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے بڑا اس کو ڈانٹا ڈپٹا اور اسے کہا کہ تم عیسائی ہو اپنے مذہب کے اوپر قائم رہو تمہارا مذہب ان کے مذہب سے اچھا ہے اور ان کے مذہب کے اوپر تم نے نہیں آنا خیر جب آپ طائف سے نکلے تو آپ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل تو تھے اور لیکن آپ کی جو سب سے مشہور دعا ہے اس موقع پہ جو آپ نے اللہ جل شانوں سے فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ علیہ کا اشکو ضعف فقو تھی اے اللہ میں اپنی کمزوری اور اپنی تدبیر کی کمزوری کی اللہ فریاد تجھ سے کرتا یعنی میری تدبیر کمزور تھی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ میری دعوت قبول نہیں کی وہ قلت تحلیلی وہ ہوانی اور یا اللہ میں لوگوں کے اندر اپنی اس بے توقیری جن لوگوں نے میرے ساتھ کیا اس کی بھی فریاد تجھ سے کرتا یا ارحم الراحمین ان رب المستین اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے تو کمزوروں کا رب ہے ضعیفوں رب المستین تو ضعیفوں کا رب ہے اور من منتقل یا اللہ تو مجھے کن کے حوالے کرے گا الا ادب بعید ان یا اللہ تو مجھے کسی ایسے غزبلاک اور ترش رو دشمن کے حوالے کر دے گا کیا جو میرے اوپر چڑھ دوڑنے کو تیار ہے یا کسی دوست کی طرف اور پھر کہا کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں یعنی جو کچھ ہوا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں جو اس کے لیے تیری ناراضگی سے میں ڈرتا ہوں اور یا اللہ میں تیرے چہرے کے نور کے صدقے سے دعائیں مانگتا ہوں جس اس وسیلے سے دعائیں مانگتا ہوں جس کی وجہ سے سارے اندھیرے چھٹے اور جو ساری ظلمتوں کے اندر سب سے استح طویل دعا ہے تو جب آپ آگے چلے تو اگلی بات وہ حدیث ہے جو حدیثی کتابوں میں موجود ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی نان نے ظاہر بات ہے کہ یہ مدینہ کی بات ہوگی ام عائشہ کی رخصتی تو مدینہ میں ہوئی ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ احد کے بعد کی بات ہے احد تین ہجری میں ہوئی ہے تو اما عائشہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احد کی تفصیلات آپ کو تو بھی ہمیں نہیں پڑی احد آپ غزب عہد آپ کے لیے انتہائی صدمے والی جنگ تھی آپ کو پتا ہی ہے کچھ نہ کچھ آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں کیا ہوا تھا تو اتنے بڑی تعداد میں شہدہ پھر سیدنا میر حمزہ کی شہادت پھر اور ساری چیزیں تو پھر آپ کا خود زخمی ہونا اس کے اندر دندان مبارک کا شہید ہونا تو اما عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے اوپر احد سے زیادہ سخت بھی کوئی دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ احد سے زیادہ سخت دن طائف کا دن تھا اور جب میں پھر فرمایا حدیث کے اندر یو کے کا سارا قصہ تو وہاں نہیں ہے شاید سنایا ہوگا لیکن جو حدیث میں اگلی بات اس کے بعد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ جب میں نکلا میں نے آبدی عال کو دعوت دی مسعود کو دی حبیب کو دی یہ ذکر تو کیا تو کہا جب میں وہاں سے نکلا تو قرن فعال ایک جگہ ہے میں وہاں پہنچا تو مجھے کچھ افاقہ ہوا ان کے حملے سے باہر نکلا یعنی وہ ان سے جان چھٹی اور باشوں سے تو مجھے ایک دم میں نے جو سر اٹھا کے دیکھا تو جبرائیل امین کو بادلوں کے اندر دیکھا آسمان کی طرف جبرائیل نے مجھے آواز دی آسمان سے میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو بادلوں کے اندر جبرائیل امین نظر آئے جبرائیل نے کہا کہ اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا اور جو کچھ کیا اور جو کہا اللہ نے سن لیا اور یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ اس کو اللہ نے میرے ساتھ بھیجا اور آپ کی یعنی جس کو آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈسپوزل پر ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ملک الجبال میری طرف نے مجھے آواز دی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں ملک الجبال ہوں میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں یہ سارے پہاڑ میرے تصرف میں علیہ اللہ تعالی نے اس کو میرے ہاتھ میں ان کی قوت عطا کی دی اب آپ جو چاہے حکم دیں اگر آپ کہیں تو یہ جو طائف کے دونوں طرف کے پہاڑ ان دونوں پہاڑوں کو اندر میں یوں ملا کہ اور اس کے درمیان بسنے والی ساری قوم جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا تو مطلب ان کو پیس کے رکھ دیا جس کو چٹنی بنانا کہیں کہ وہ ان کے بنا دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میں نے کہا میں نے جواب یہ دیا کہ میں اللہ تعالی سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے تو میری بات نہیں مانی لیکن ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں دیکھیں نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا کیسا حوصلہ اور کیسا ظرف اور کتنی مہربانی اور کتنا ان کے اندر ایک کہ فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. کسی مخلوق کی طرف سے نہیں آیا اور جبرائیل لے کر آئیں یہ فرشتہ جبرائیل کے بغیر بھی آ سکتا تھا جبرائیل کا لانا اللہ تعالی کی ایک گویا کے اس پیغام رسانی کی اہمیت کے لیے تھا کہ جبرائیل وہی لے کر آتے تھے آج وہ فرشتے کو لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ تو نبی کہہ سکتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتے اللہ نے اختیار دیا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تک زخم سے تو خون بہہ رہا ہے اور یہ سارا معاملہ انہوں نے دیکھا ہے لیکن کہا کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ہدایت دیں گے اور وہ لوگ پیدا ہوں گے جو الفاظ ہیں آپ کے جو صرف اللہ وحد اللہ شریک کی عبادت کریں گے وہ لوگ ان کے اندر پیدا ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے یہ صحیح بخاری کی روایات مستند ترین احادیث کی روایت خیر آپ یہاں سے چلے اور اللہ تعالی نے بعد میں کیسے ان سارے ثقیف کو مسلمان کیا بڑے بڑے لوگ ان میں پیدا ہوئے بڑے بڑے محدسین پیدا ہوئے بڑے بڑے صحابہ پیدا ہوئے اگر اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہ فرماتے تو دیکھیں کیا ان کی بربادی ہوتی ساری قوم کا افروں کی جس جس کو بعد میں اللہ نے اسلام دیا پھر تو جب آپ یہاں سے چلے انسانوں نے تو بات نہیں مانی ایک وصولی کہہ سکتے ہیں ہوئی اس پورے سفر میں اور وہ اداس کی ہوئی وہ جو غلام تھا ربیہ کا کے بیٹوں کا نخلا ایک جگہ رستے میں آتی ہے وہاں پر آپ آ کر ٹھہرے اور رات کو قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت قرآن سننے کے لیے وہاں گزر رہی تھی کہیں سے آپ کا قرآن سن کر وہ اتر آئی وہیں پر قرآن نے اس کو ذکر کیا وہ جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا اللہ فرماتے تاکہ آپ کا قرآن سنے پس وہ حاضر ہوئے اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ چپرو سنو یہ کیا پڑھنے اس کو سنو اور اس کلام کو سنو اور جب کلام سن لیا آپ کی نماز ختم ہو گئی تو یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس گئے آپ کا پیغام لے کر یعنی اگر انسانوں نے نہیں مانا تو اللہ نے جنوں کو مسلمان کر دی یہ جنوں کی پہلی جماعت ہے جو مسلمان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے اسلام کے ذریعے سے آپ کے دل کو تسلی عطا فرمائی خیر یہ واقعہ بیچ میں ہوا یہ لمبی قرآن شریف کی کافی لمبی آیات ہے سورہ احقاف کے اندر موجود ہیں ساری کی ساری ادھر سے نکل کر اس مقام سے نکل کر آپ مکہ کے پاس پہنچے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مکہ خبر پہنچ چکی ہوگی دس دن آپ کا قیام رہا ہے تائف کا یہ سفر تقریباً دس دن کا تھا بعض حضرات کہتے ہیں تیرہ دن کا تھا تو آپ جب پہنچے تو زیادہ ہارسہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مکہ میں کیسے داخل ہوں گے مطلب ان کا یہ تھا کہ ان لوگوں کے تو حوصلے بہت بلند ہو گئے ہوں گے کہ اب تو تائف سے بھی یہ اس طریقے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں تو یہ لوگ تو, تو آپ نے فرمایا کہ زید اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہمیں انشاءاللہ ضرور رہائی تا فرمائے گا نکالے گا اللہ پاک تو آپ نے غار ہیرا کے پاس قیام کیا اور آپ نے اس طرح داخل ہونے کی بجائے کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا اس سے آپ اندازہ لگائے انبیاء علیہ السلاط والسلام کتنا کس طریقے کے ساتھ ان کی سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے وہ کس طریقے کے ساتھ اپنی ترتیب مرتب کرتے تین بڑے لوگوں کی طرف آپ نے یک کے بعد دیگرے پیغام بھیجا پہلا پیغام اخنس ابن شریق مشہور سردار اس کے پاس بھیجا تو اس نے کہا کہ میں قریش کا حلیف ہوں میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا دوسرا پیغام آپ نے سہیل ابن عمر کے پاس بھیجا سہیل نے بھی کہا کہ جی میری پناہ آپ کو فائدہ مند نہیں ہوگی تیسرا پیغام آپ نے بھیجا متعم ابن عدی کے پاس اب اس میں وقت نہیں ہے ہمارے پاس ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ آپ نے اس میں کتنی غیر معمولی ہوشیاری کا ثبوت دیا کیا نبی تو ہوتے ہی سب سے دنیا کے ہوشیار ترین لوگ ہیں پیغام آپ نے خزا جو قبیلہ تھا جس نے آ کر بڑی جرہم کو ختم کیا تھا مکہ سے اور جو قریش کے مقابلے میں ایک دوسرا قبیلہ گویا کہ قریش کو اگر کوئی ریپلیس کر سکتا تھا مکہ کے اندر تو وہ یہ خزا تھے تو ایک تو اس کے شف بندے کے ذریعے بھیجا اور اس کو بھیجا مطمئم ابن عدی جو پوتا تھا نوفل کا اور نوفل عبد المطلب کے مقابل ہاشم کے مقابلے کے اندر ایک قوت تھی مکہ مکرمہ کی تو آپ نے مطمئم کو جب پیغام بھیجا تو مطمئم نے آپ کے پیغام کو مان لیا اور اس نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو بلایا ان سے کہا کہ ہتھیار پہنو اور میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم امان دی۔ اور خود آیا اپنے بیٹوں اور بھتیجوں سمیت غار ہرا کے پاس آپ کو اپنے ساتھ لیا مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ اے مکہ والوں میں متم ابن عدی میں نے محمد کو پناہ دی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میری پناہ کے اندر ہے اور اس کے بعد آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے آپ نے فرمایا میں بیت اللہ جاؤں گا آپ بیت اللہ تشریف لائے حضر اسود کو بوسہ دیا طواف کیا اور پھر متعم کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے کے مکہ میں یہ متعیم ان کے بیٹے ہیں جبیر ابن متعیم بعد مسلمان ہوئے تو جور بدر کے اندر کافروں کی طرف سے تھے اور متعم بدر سے پہلے دنیا سے چلے گئے اسلام نصیب نہیں ہوا تو جب بدر کے اندر یہ ستر بڑے مشرق سردار قید ہو گئے ستر تو مارے گئے ستر قید ہو گئے بڑے لوگ قید ہو گئے تو ان میں سے کچھ سرداروں کی سفارش آئی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب اگر متعین ابن عدی آج زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان ستر لوگوں کی سفارش کرتا اس کے کہنے پر میں ستر کے ستر کو چھوڑ دیتا کیونکہ یہ وہ شخص ہے احسان مندی کا جذبہ کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے مکہ کے اندر اس وقت لے کر گیا اور اس نے مجھے مکہ کے اندر طواف بھی کرایا اور اپنی امان اور پناہ بھی دی جس وقت پورا مکہ میری اور میرے خون کا پیاسا ہو رہا تھا اس طریقے سے آپ واپس لے کر آئے واپس تشریف لائے اور اس سے آگے یہ سفر طائف کے بعد جو اہم ترین چیز آئی ہے اور بہت اہم اس کی تفصیلات ہیں وہ واقعہ اسراء اسرا ہے یعنی معراج ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے تو شاید نہیں میں نہ ہوں شاید یہاں پر اس سے اگلے ہفتے اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ اس راہ یہ واقع میراج سے اس کو آگے جاری رکھیں گے واخرد عمل